الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد مقصد سوره قاف کا اثبات القيامه سورۃ میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے آخرت کا دن آنے والا ہے قرآن مجید کے اس آخری حصے میں جو سورہ سبا سے شروع ہے اس حصے میں دو بنیادی مضامین ذکر کیے جاتے ہیں ایک اثبات قیامت اور دوسرا مضمون کہ کوئی اللہ سے کسی کو بضور چھڑا نہیں سکتا بلکہ ہر کوئی اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے بلبوتے پہ یہ اللہ کے عذاب سے چھوٹے گا اس صورت میں اس بات قیامت یہ دلائل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور مختلف اسلوب کے ساتھ یہ قیامت کے دن کا اثبات کیا گیا ہے ثابت کیا گیا ہے یہ قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے مختلف انداز سے یہ ایک دلیل ذکر کی آسمان کی کہ اتنی بڑی مخلوق اللہ کے لیے پیدائش مشکل نہیں ہے یہ تو تم لوگوں کا دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوسری دلیل زمین کی دی تیسری دلیل بارش برسانے کی اور پھر اس پر دعوہ صورت کا تفریح کیا گیا آیت نمبر گیارہ میں قدا الخروج خروج یہ آیت نمبر بارہ سے گزشتہ اقوام محلہ ذکر کیے گئے اور اس میں اس بات قیامت اس انداز سے تھا کہ قیامت کا عقیدہ اس لیے ضروری ہے اگر یہ غیر ضروری ہوتا یہ تو بہت سے اقوام کو اللہ قیامت کے انکار پر ہلاک نہ کرتا لیکن انکار کرنے پر ہلاک کیا ہے تو یہ عقیدہ ضروری ہے اور اس سے بھی قیامت کا اثبات ہوتا ہے فرایت نمبر سولہ سترہ میں یہ قیامت کا اسبات اس انداز سے کیا گیا کہ اللہ نے انسانوں کے اعمال اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو معمور کیا ہے انہیں امر دیا ہے تو اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو پھر اعمال کے لکھنے کا اتنا اہتمام نہ کیا جاتا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ہے وجہ یہ کہ یہ کام عابس نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے جی ابن آیات میں آیت نمبر انیس میں یہ جی پہلے قیامت سغرا موت کی شکل میں ذکر کی جاتی ہے جی کہ جسے عام طور پہ دنیا میں جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں جس طرح قرآن مجید نے یہ جی پہلے تین دلائل ذکر کیے یہ آسمان زمین بارشوں کا برسانا اور اس سے فصل نباتات پیدا کرنا جس طرح یہ عقلی دلائل تھے اور اس سے کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا اس سے قدالق الخروج کو ثابت کیا تو یہاں پہ بھی جو قیامت کبرہ ہے جس میں سارے بندوں کو مخلوق کو زندہ کیا جائے گا تو اس سے پہلے موت کی شکل میں یہ قیامت صغرا ذکر کی جاتی ہے وجا ادشقرۃ الموت بالحق فرایت نمبر بیس میں یہ قیامت قبرا وہاں سے وہ ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے احوال یہ اس کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں اور پھر منکر قیامت سے یہ اس کا انجام ذکر کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو قیامت سے قیامت کے عقیدے سے انکار کرنے والا تھا یہ تو اس کا انجام کیا ہوگا تو وہ جہنم کی سزا ہے یہ آیت نمبر تیس تک یہ مضمون چلتا ہے یہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن ایک جانب ذکر کرتا ہے منکرین کا تو پھر دوسری جانب متقین کے احوال ذکر کرتا ہے اور انہیں بشارت دیتا ہے تو آیت نمبر اکتیس سے متقین کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں اور انہیں بشارت وہ دی جاتی ہے پھر آیت نمبر چھتیس میں <تصفح> یہ پھر تخویف دنیاوی وہ ذکر کی گئی ہے قرآن تخویف اخروی بھی, بھی دیتا ہے تو ساتھ تخویف دنیاوی بھی, بھی دیتا ہے فرایت نمبر سینتیس میں ترغیب لالقرآن ہے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے یہ تین شرائط وہ ذکر کی گئی ہے تین شرائط ذکر کی گئی ہے اور وہاں پہ آیت میں دو معانی ذکر کریں گے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے بس یہ اللہ نے لکھا تھا ان کے لیے اور جنتی جنت میں چلے گئے اللہ نے لکھا تھا ان کے لیے تو آیت نمبر سینتیس میں اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ قرآن میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جو ان تین شرائط کو اپناتا ہے لیمن کان الحلبن او القسمع و شہید جو ان تین شرائط پر عمل کرتا ہے تو قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے اور جو ان تین شرائط پر عمل نہیں کرتا تو وہ اسی طرح منکر رہتا ہے پھر آیت نمبر اٹھتیس سے پھر دلائل شروع کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بعض آداب و مبلغ کو ذکر کیے گئے ہیں اس کی تسلی کے لیے اور پھر صورت کے اختتام پر پھر اس بات قیامت ذالک یوم الخروج جیسا کہ صورت کے آغاز میں تھا کزا الخروج تو پوری صورت یہ اس بات قیامت پر چلتی ہے اور صورت میں مختلف انداز سے یہ قیامت کا دن یہ ثابت کیا گیا ہے یہ قیامت کا دن یہ ثابت کیا گیا ہے مختلف انداز سے وجا اد الموت بالحق وجا اد الموت بالحق یہ اور آ جائے گی وجا ادسکر الموت بالحق یہ اور آئی بے ہوشی یہ الموتی موت کی بالحق کے حق کے ساتھ اس سے مراد وہ قیامت سغرا ہے موت کی شکل میں وجا ادسکر الموت بالحق یہ اور آ جائے گی موت کی بے ہوشی بالحق کے حق کے ساتھ سچ کے ساتھ اور اسے کہا جائے گا ما کن تمن ہو تحید یہ وہ موت ہے کہ تھے تم اس سے تحید بھاگنے والے یہ وہ موت ہے کہ جس سے تم بھاگنے والے تھے دنیا میں اس کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کے لیے عمل نہ کرنے والے تھے سورہ جمعہ آیت نمبر آٹھ میں آ جائے گا وہاں پہ کل ان الموت الفر من ہو فنکی کم یہ وہ موت ہے کہ جس سے تم بھاگتے تھے یہ, <خف> یہ تمہارے ساتھ ملنے والی ہے اور یہ تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے وجہ اتسک رمو بالحق۔ بخاری میں امل مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ قریب یہ پانی وہ پڑا ہوا تھا اور اس میں اپنے ہاتھ کو وہ داخل کرتے اس میں وہ ہاتھ کو داخل کرتے اور پھر اسی سے اپنے چہرے پر وہ جو گیلا ہاتھ ہے تو اس سے مسا کرتے اور اللہ کے پیغمبر کہتے لا اللہ للموت سکرات بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے وجا اتسکرت الموت بالحق یہ اور آ گئی موت کی بے ہوشی بالحق کے حق کے ساتھ اور اس سے کہا جائے گا ذالک کا ماکن تمن و تحید یہ وہ موت ہے کہ تھے تم اس سے بھاگنے والے یہ اب قیامت قبرا و نفِ فصوری اور پھونک ماری جائے گی فصوری سور میں یہ وہ سینگ ہے صرف سمجھانے کے لیے حدیث میں آتا ہے صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے پیغمبر سور کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرن یون ففی یہ ایک سینگ ہے یعنی سینگ نما ایک چیز ہے کہ جس میں پھونک ماری جائے گی اصرافیر اس, اس میں سور پھونکے گا اور نفخ دو ہیں وہ نفِ خف اور سور اور یہ وہ نفق ثانی ہے دوسرا نفخہ ہے و نفِف اور پھونکا جائے گا فور سور میںالقیوملووعید اور یہ ڈرانے کا دن ہے اور یہ دھمکی کا دن ہے ظالقیوم الوعید یہ وہ دھمکی کا دن ہے اور یہ وہ ڈراوے کا دن ہے وجات نفس ماحا ساقم و شہید یہ اور حج آج آ جائے گا ہر ایک نفس اس کے ساتھ ہوگا سا ایک ہانکنے والا کہ وہ جو پیچھے سے اسے ہانکے گا سائق اور شہید یہاں پہ مراد فرشتے ہیں ہر ایک نفس کے ساتھ دو فرشتے آئیں گے ماح اس کے ساتھ سا ایک ہانکنے والا ہوگا عربی میں ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں کیونکہ وہ دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ کھینچنے والا ہوتا ہے سائقن ہانکنے والا وشہید یہ اور گواہی دینے والا یہ ایک فرشتہ وہ پیچھے سے اسے ہانکنے والا ہوگا اور دوسرا فرشتہ یہ اس کے ساتھ اس بندے کے نام اعمال ہوں گے جو اس پر گواہی دے گا اور اس شخص سے کہا جائے گا لقد کنت فی غفلتن میں نہذا یہ جی تحقیق تھے تم فی غفلطن غفلت میں منہذا اس دن سے تم اس دن سے بڑے غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی فقشنان کاغ یہ جی تو پس ہم ہٹا دیں گے تو پس ہم نے ہٹا دی تم سے کا تیرا پردہ ف اليوم حدید تو تیری آنکھ آج کے دن حدید لوہا ہے لوہا ہے یعنی نہایت تیز ہے یہ آج تمہاری آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں ہوگا تم آج اس دن سے غفلت میں اس لیے پڑے ہوئے تھے کہ درمیان میں ایک پردہ حائل تھا اور تمہیں یہ دن نظر نہیں آ رہا تھا اسی وجہ سے مدہوش تھے اور غافل تھے اسی وجہ سے اس دن کے لیے تیاری نہیں کر رہے تھے تو آج ہم نے ہٹا دیا تم سے وہ تمہارا پردہ تو آج تمہاری نظر اور تمہاری آنکھ وہ لوہے کی طرح تیز ہوگی یعنی تمہیں حقیقت حال سب کچھ پتہ چل جائے گا فکشف نعن کا تو پس دور کر دیں گے ہم تم سے کا تیرا پردہ تو تیری آنکھ ہوگی آج کے دن حدید لوہا و کالا یہاں پہ ان آیات میں دو مرتبہ یہ لفظ آئے گا قرین یہ اس پہلے قرین سے مراد اس کا ساتھی اور اس قرین سے مراد فرشتہ ہے فرشتہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا اس عیسایت میں معحاصاقم و شہید یہی فرشتے یہ مراد ہیں کہ جو اس کے ساتھ آئے ہیں مراد یہی شہید جو گواہی دینے والا فرشتہ ہے تو اس پہلے قرین سے مراد وہ جو اس کا ساتھی تھا اور اس پر مقرر کیا گیا تھا وہ فرشتہ مراد ہے وہ کال اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی وہ فرشتہ ہادت ہاضا اس جملے کے دو معنی مفسرین ذکر کرتے ہیں یا تو ہاذا سے مراد یہ شخص ہے اور یا ہاذا سے مراد اس کا عمل اور اس کی جو کارگزاری ہے یعنی وہ فرشتہ جو اپنے ساتھ اس کے اعمال نام اعمال وہ لایا ہے ساتھ دونوں مراد ہیں تو کہے گا اس کا ساتھی یعنی وہ فرشتہ ہاد ما لدیا آتیت یہ وہ شخص ہے لدیا جو میرے پاس ہے آتیت تیار یعنی اے اللہ تو نے جس شخص پر مجھے دنیا میں مقرر کیا تھا میری ذمہ داری لگائی تھی میں اس شخص کو اپنے ساتھ یہ لو یہ میں لایا ہوں اور میں میں نے اپنی ذمہ داری یہ پوری کر دی جس شخص پر آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی لو یہ میں وہ شخص وہ لایا ہوں اور یا ہادا اس سے مراد عمل ہے یہ وہ عمل ہے لدیہ جو میرے پاس ہے عتیت تیار یعنی آپ نے اے اللہ اس شخص کے اعمال لکھنے کی جو میری ذمہ داری لگائی تھی یہ ہے میرے پاس اس کا یہ رجسٹر یہ لکھا ہوا یہ فی جہنم کل فار عنید القیہ یہاں پہ مفسرین تین اقوال اس تصنیے میں ذکر کرتے ہیں القیہ یہ القیہ یا تو خطاب ہے ان دونوں فرشتوں کو جو اس سے پہلے محاسائق و شہید یہ دو فرشتے یہ گزر گئے ان دو فرشتوں کو خطاب ہے یہ القیہ ڈالو دونوں یعنی ڈالو تم دونوں اے فرشتوں کسے اس شخص کو یا ڈالو تم دونوں فی جہنما جہنم میں جہنم کل کفار نہ ان آنید کفار اور آنید دونوں مبالغی کے سیگے ہیں یہ جی ہر بڑے منکر کہ جو قیامت کا منکر تھا اسے ڈالو جہنم میں تم دونوں آنید اور عناد کرنے والا مخالفت کرنے والا جو ضد کرنے والا تھا عناد کرنے والا تھا دونوں جہنم میں ڈالو یعنی یہ ہر وہ دو فرشتے جو ہر ایک نفس کے ساتھ آئے ہوں گے تو یہ انہیں حکم ہوگا اور آگے اس کافر اورانیت کی مزید صفات ہیں منا الخیر معتدین یا آگے اس کی مزید صفات ہے دوسرا معنی القیہ یا عرب واحد کو یہ جی کبھی کبھی خطاب کرتے ہیں تسنی کے ساتھ یہ عرب کرتے ہیں ایسے تو یہاں پہ اسی کا جو قرین ہے اس سے پہلی جملے میں وکال قرین ہو ہا دامہ لدیہ تو یہ اللہ اسی قرین سے کہیں گے القیا کہ پھینک دو اسے پھینک دو جہنم میں کل کفار نانیت اور عرب کبھی واحد سے خطاب کرتے ہیں تسنیا کے ساتھ عربی میں اس کے بہت سی مثالیں موجود ہیں مفسرین یہاں پہ اشعار عرب بھی ذکر کرتے ہیں ہمارے اساتذہ جس معنی کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ یہ کہ القیہ یہاں پہ یہ تسنیہ ل ہے یہ تسنیہ ل ہے اور یہ اصل میں الق القے الق القی تو چونکہ اس میں تکرار آتا تھا تو اسی لیے اسے اسے تسنیا سے تعبیر کر دیا اور اس میں تکرار ہے کہ ال کے ال کے پھینک دو اسے پھینک دو اسے یا پھینک دو پھینک دو جہنم میں کسے کل کفارنانید اور یہ جب ہم سبائے معلقہ میں جیسے امراء القیس کا وہ شعر آتا ہے پہلا شعر قفا نبک من ذکرہ حبیب ومنزلی بسخت اللواء بین الدخول فحوملی تو اس میں قفا جو تسنیہ ہے تو وہاں پہ بھی یہی اقوال آتے ہیں تو اس میں قول قف قف تو اسے تسنیہ سے تعبیر کیا ہے تقرار کو تو یہاں پہ بھی القیا فی جہنمہ یعنی القے القے ڈال دو اس ڈال دو ڈال دو فی جہنم جہنم میں کل کفار آنید ہر بڑے منکر کے جو قیامت کا منکر تھا آنید اور زد کرنے والا منا اے منع کرنے والا تھا لل توحید سے توحید سے منع کرنے والا تھا کیونکہ خیر میں سب سے بڑی خیر وہ توحید سے منع کرنا ہے منع کرنے والا تھا لل خیر توحید سے یا منع کرنے والا تھا لوگوں کو لونکہ قرآن, قرآن خیر کثیر ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے منع کرنے والا تھا توحید سے منع کرنے والا تھا یا خیر کا اطلاق مال پہ بھی ہوتا ہے بخیل تھا یہ کنجوس تھا غریبوں پر مال لگانے والا نہیں تھا معتدن حد سے تجاوز کرنے والا تھا مریب, مریب شک کرنے والا مریب لازمی اور متعدی دونوں آتا ہے شک کرنے والا اور اوروں کو شک میں ڈالنے والا خود بھی شک کرنے والا تھا اللہ کی توحید میں دین میں خود بھی شک کرنے والا تھا اور اوروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا یعنی خود بھی شک کرنے والا اور مشکک بھی تھا یعنی اوروں کو شک میں ڈالنے والا تو ایک صفت کفار دوسری آنید تیسری منا الخیر چوتھی معتدن اور پانچویں مریب یہ چھٹی صفت ہے کہ اللذی جعل ما اللہ جالم اللہ عل آخرا وہ کہ جالم اللہ عل آخرا اور یہ وہ ہے کہ جو ٹہراتا تھا اللہ کے ساتھ اللہ آخرا حاجت روا آخرا اور فالکیا فلازا الشدید فالکیا ہو فالکیا فلازہ بدید تو ڈال دو اسے یا یہاں پہ بھی تصنیہ وہی تکرار کے لیے یہ پس ڈال دو ڈال دو اسے فلازا الشدید سخت عذاب میں اسے سخت عذاب میں ڈال دو اب یہاں پہ دوسری مرتبہ یہ قرین یہ آیا ہے اور یہاں پہ قرین سے مراد شیطان ہے یہ کالا کری تو کہے گا اس کا ساتھی اور یہاں پہ اس کا یہ قرین مراد ہے مراد شیطان کالا کری کیونکہ اور اس سے پہلے یہ کلام یہ ذہن میں ڈال دیں تو یہ کلام اس کا ربط وہ آسان لگے گا جب اسے کہا جائے گا فی الشدید شدید کہ اسے سخت عذاب میں ڈال دو تو یہ بہانے بنائے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا تھا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اور مجھے تو اس نے گمراہ کیا تھا تو کالا نو تو کہے گا کیونکہ وہاں پہ شیطان بھی اس سے بیزاری کر لے گا ہر کوئی دوسرے سے بیزار ہوگا کال کری تو کہے گا اس کا ساتھی یعنی شیطان رب بنا اے ہمارے رب ماں اتغیت میں نے اسے سرکش نہیں بنایا میں نے اسے گمراہ نہیں کیا ماں اتغیت میں نے اسے سرکش نہیں بنایا میں نے اسے گمراہ نہیں کیا کیونکہ میرا تو کوئی زور نہیں تھا اس پہ میں نے اس کے گلے میں کوئی رسی تو نہیں ڈالی تھی سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں شیطان کی یہ تقریر یہ گزر چکی ہے وہاں پہ تفصیلی تقریر ہے کہ شیطان جہنم میں تقریر کرے گا اور وہ کہے گا ان اللہ وعد الحق و وعدتکم تمہارے ساتھ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن میں مخالفت کرتا ہوں اور میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا کہ میں نے تمہیں زبردستی کوئی گمراہ کیا تھا شیطان کے پاس کوئی رسی تو نہیں کہ وہ کسی کے گلے میں ڈال دے ہاں اللہ میں نے وسوسہ ڈالا تھا فستجب تم, لی اور تم بڑے تابے تھے تم نے میرے وسوسے کو قبول کیا تھا مجھے ملامت نہ کرو فلا تلومونی ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو نہ تو مجھے فریاد کرو اور نہ میں تمہیں فریاد کرتا ہوں اور وہاں پہ سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس میں تفصیلی مضمون گزرا تھا رب بنا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا میرا اس پر کوئی زور نہیں تھا ولاکن کا فی ضلال عید لیکن تھا یہ خود دور کی گمراہی میں یعنی خود یہ بےمان تھا تو اسی وجہ سے اب یہ مجھ پر الزام ڈال رہا ہے خود یہ گمراہ تھا اور خود اس کا گمراہی کو دل چاہ رہا تھا اب یہ میرے سر اس گمراہی کو تھوپ رہا ہے قالا تو کہے گا اللہ لا تخت سمولیا نہ جھگڑو میرے پاس میرے پاس نہ جھگڑو میرے پاس نہ جھگڑو وقد قدم تو الیکم اور تحقیق میں بیچ چکا تھا تمہاری طرف بالوعید ڈراوا یعنی میں پیغمبروں کے ذریعے قرآن کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے تمہیں وعید وہ بیچ چکا تھا اور تم نے نہیں مانا تھا میرے پاس نہ جھگڑو یبدل القول لدیا یبدل القول لدیا نہیں بدلی جاتی بات لدیا میرے ہاں یعنی یہاں پہ میرے سامنے یہ پٹی پٹیاں نہ پڑاؤ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا یبدل القول لدیا اس کا ایک مطلب یہ کہ یبدل القول لدیا یعنی یہاں پہ میرے یہاں قول نہیں بدلا جاتا مطلب یہ کہ تم لوگ جھوٹ نہ بولو کہ ایک کہتا ہے کہ میں اس نے مجھے گمراہ کیا تھا اور دوسرا یہ کہے کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا میرے دربار میں جھوٹ نہ بولو تم لوگوں کی حقیقت مجھے واضح ہے مجھے سب کچھ پتا ہے یبدل القول لدیا بدلی نہیں جائے بدلی نہیں جاتی بات لدیا میرے یہاں میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی یعنی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ مجھے سب کا علم ہے اور یا یبدل القول لدیا دوسرا معنی یہ کہ بدلی نہیں جاتی بات میرے یہاں مطلب یہ کہ جس نے کہ جو گمراہی کے راہ چلا ہے تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اسے جہنم میں ضرور ڈالوں گا میرے یہاں میرا یہ قانون یہ بدلا نہیں جاتا ہاں البتہ قانون تو میرا یہی ہے اور اس قانون کی پاداش میں میں, میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا أنا ایسا نہیں کہ کسی میں یہ قانون نہ توڑا ہو اور میں اسے بھی جہنم میں ڈال دوں ظلم میں کسی کے ساتھ نہیں کروں گا وما نب اللہ میں للابید اور نہ نہیں ہوں میں بے میں مبالغ کا سیگا ہے اور آبید یہ آبد کی جمع اب اگر لفظی معنی کیا جائے تو لفظی معنی پر مفہوم مخالف میں اعتراض آتا ہے اور وہ یہ اگر آپ لفظی معنی کریں تو وہ یہ وما نب ضلع میں للہ اور نہیں ہوں میں بہت زیادہ ظلم کرنے والا ذلام مبالغ کا اور نہیں ہوں میں بہت زیادہ ظلم کرنے والا للہد اپنے بہت سارے بندوں پر تو اس سے مفہوم مخالف تو یہ آتا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں پر تھوڑا ظلم جو ہے وہ کرنے والا ہے نہیں نہیں بلکہ ذلام مبالغے سے مراد یہاں پہ قلت ہے مبالغے سے مراد یہاں پہ قلت ہے یعنی تھوڑا سا ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں اور ابید جمع ہے مراد فرد ہے تو جمع سے ہم نے فرد مراد لینا ہے اور ظلام مبالغے سے ہم نے وہ جو قلت ہے وہ مراد لینی ہے تو مانا یہ وما أنا اور نہیں ہوں میں تھوڑا سا بھی ظلم کرنے والا لبید اپنے کسی بندے پر میں اپنے کسی بھی بندے پر ادنا ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں چی جائے کہ بہت سارے بندوں پر بہت سارا ظلم کرنا تو یہ جی کلام سے یہی مبالغہ مراد ہے نقول جہنما حلم تلا جس دن کے ہم پوچھیں گے یومنقولما اور یہ زلام للعبید اس کے لیے یہ ظرف ہے یوم نقول جہنما جس دن کے ہم پوچھیں گے لی جہنما جہنم سے حلم تلاتے کہ کیا تو بھر گئی و تقولو اور کہے گی یہ جہنم حلم مزید کہ کیا اور بھی ہے حلم مزید حلم مزید کہ کیا اور بھی ہے حلم تلا دنیا پرس مولوی کے پاس جب جمعرات کی رات یہ جی اکثر یہ شبے جمعہ میں جب اسے کئی مکانات سے اور کئی گھروں سے اس کے لیے دعوت جو ہے تو وہ آ جاتی ہے تو اس کا پیٹ بھی بالکل یہی اس کا مزداق ہے تو وہ ایک کے پاس بہت سارے بہت سارا کھانا یہ آیا تھا اور جو اس سے کہا وہ جو اس کے پاس طالب علم ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ استاد محترم ہمیں بھی تھوڑا سا دے دیں تو اس نے کہا بھی میں تو بھرا نہیں ہوں تو اس نے کہا تمہارا پیٹ جو ہے یہ کہاں بھرتا ہے وہ تو حلم مزید ہے حلم تلا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ کہتی ہے حل مزید کہ کیا اور بھی ہے حلم مزید حدیث میں آتا ہے یہ بخاری کی روایت ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے جب کہا جائے گا حلم اور جہنم کہے گی کہ حلم مزید تو حدیث میں آتا ہے فَيَزَعُ رَبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَدَمَهُ عَلَيْهَا تو اللہ رب العزت اس پر قدم رکھیں گے فتح تو یہ جہنم کہے گی قط خط یعنی کافی ہے کافی ہے اور جہنم جو ہے پھر اس کے بعد وہ بھر جائے گی <coughs> بعض لوگ تو اس حدیث کو یہ جی اسماؤ صفات سے وہ تعبیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قدم سے مراد یہ جی اللہ کا قدم ہے جی اور اس میں وہ کوئی تعویل وہ نہیں کرتے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بعض علماء تعویل کرتے ہیں جیسے یہاں پہ محدثین نے جی اس روایت کی تشریح میں مختلف اقوال وہ ذکر کیے ہیں فلباری میں ابن حجر نے یہ کئی اقوال وہ ذکر کیے ہیں کہ قدم سے مراد بعض وہ علماء وہ جو تعویل نہیں کرتے تو انہوں نے قدم سے مراد اللہ کا قدم لیا ہے ایک قول انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک قول اس میں یہ ہے کہ مراد قدم سے یعنی وہ آخر وہ آخری جہنم میں ڈالے جانے والا ہے کیونکہ قدم یہ انسان کے بدن میں انسان کے اعضاء میں سب سے جو آخری غزب ہے اور سب سے جو آخری حصہ ہے تو وہ قدم ہے تو قدم سے مراد وہ جو جہنم کا سب سے آخر میں ڈالے جانے والا ہے تو وہ ہے تو وہ اس سے مراد یہ کہ سب سے آخر میں وہ جو ڈالے جانے والے ہیں تو وہ مراد ہے ایک قول اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ قدم سے مراد وہ جو اس سے پہلے جو سورہ سبا میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نجال تحت اقدامنا کہ اے اللہ یہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں ہمارے حوالے کرے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے تلے روند ڈالیں یعنی ہم انہیں ذلیل کر دیں تو قدم سے مراد وہ تحت القدم ہے تو یا تو اس سے مراد کہ اللہ رب العزت جہنم میں وہ جو آخر میں جو سب سے ذلیل ہے تو وہ اس میں ڈال دیں گے اور یا تحت القدم سے مراد ابلیس ہے یعنی ابلیس کو سب سے آخر میں وہ ڈالا جائے گا کہ جو اس جہنم کی جو سب سے ذلیل خوراک ہے جب اللہ اس میں وہ ڈال دے گا تو جہنم تب کہے گا کہ قط قط کافی ہے کافی ہے یعنی وہ جو اصل خوراک ہے میری وہ مجھے مل گئی تو یہاں پہ مراد تحت قدم یعنی وہ جو سب سے زلیل مخلوق ہے وہ جو جہنم کی اصل خوراک ہے تو جب وہ اللہ اس میں ڈالے گا تو جہنم تب یہ جی کافی ہونے کا وہ اعلان کر دے گا یومنقول جہنما یاد کرو کہ جب ہم پوچھیں گے جہنم سے حلم تلا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ کہے گی حل میں مزید کہ کیا اور بھی ہے وہ ازل فتل جنتقین غیر بعید اب یہاں سے بشارت ہے متقین کے لیے وہ فتل جنت اور قریب کی جائے گی جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے غیر بعید نہ دور نہ دور یعنی دور نہیں ہوگی بلکہ اور یہ زیادہ تاکید کے لیے ہے یا حال ہے ماقبل سے اور یا مفرول فی ہی ہے وہ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ غیر بعید اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے غیر بعید اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوگی اور ان سے کہا جائے گا ہاضاماتو ادونا یہ وہ جزا ہے اور یہ وہ بدلہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا لیکل اوا ہر رجوع کرنے ہر رجوع کرنے والے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اواب مبالغ کا سیگا ہے یہ آب یعوبو بمانے لوٹنا اور توبہ کرنا اور اواب مبالغہ زیادہ لوٹنے والا توبہ کرنے والا لیکل اواب ہر رجوع کرنے والے کے لیے اور حفیظ حفاظت کرنے والا کہ جو اللہ کے احکام کی نگہبانی کرنے والا ہے اور وہ حفاظت کرنے والا ہے منخشی خشی رحمان بلغئی بھی وہ جو ڈرا مہروبان ذات سے بلغئی بھی بن دیکھے بن دیکھے وہ مہروبان ذات سے ڈرا اور یہاں پہ زمخشری نے کشاف میں بڑے ایک اچھا نقطہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ منخشی اور بالغیب کہ رحمان کے ساتھ رحمان کے ساتھ یہاں پہ یہ نقطہ کہ خشیت کے ساتھ لفظ رحمان یہ ذکر کیا گیا منخشی اور خشیت کے ساتھ رحمان کا لفظ یہ ذکر کیا گیا کہ جو ڈرتا ہے مہروبان ذات سے بالغیب بن دیکھے یہاں پہ اصل میں اس ایمان والے کی تعریف مقصود ہے مقصد یہ کہ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کے معاف کر دینے کا علم بھی رکھتا تھا کہ اللہ وہ بڑا رحمان ہے اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے لیکن باوجود اس کے اس نے کبھی بھی اللہ کی رحمت پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر بھی اللہ سے ڈرا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کی منخشی اور رحمان بلغیب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے لیکن اگر بندہ اتنا نڈر ہو کہ پھر بھی اس کی مخالفت کرے تو یاد رکھے صرف یہی عقیدہ وہ کام نہیں آتا منخشی اور رحمان بلغیب وہ جو ڈرا مہروبان ذات سے بالغیبی بن دیکھے وہ جا اب منیب اور وہ آیا رجوع کرنے والے بے قل منی رجوع کرنے والے دل کے ساتھ یعنی ایسے دل کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں آیا کہ جو رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف انابت کرنے والا تھا تو ان سے کہا جائے گا اد خلوہ کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام ان سلامتی کے ساتھ یوم الخلود اور یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے لہما یشاون فیحا ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی یشاون کہ جو یہ چاہیں گے فیح ان جنتوں میں ولدئی نہ مزید اور ہمارے پاس مزید اور بھی ہے ہمارے پاس مزید نعمتیں بھی ہیں تو جنت سے زیادہ مزید نعمتیں وہ کیا ہیں وہ ہے دیدار اللہی چھبیس میں بھی گزرا تھا لینسن الحسن وزیادہ حسنہ سے مراد جنت وزیادہ اور زائد سے مراد دیدار الہی. مسلم کی روایت میں آتا ہے سہیب رومی سے روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ اس سے زیادہ کوئی نعمت چاہتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا, کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی تو حدیث میں آتا ہے کہ پردہ اٹھ جائے گا اور وہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے اور پھر اللہ کے رسول نے یونس کی آیت پڑی لدین احسن الحسن وزیادہ <coughs> و لد نا مزید اور ہمارے لیے مزید اور ہمارے پاس مزید مزید نعمتیں بھی ہیں مزید نعمتیں اللہ کے پاس یہ ہیں اب ان آیات میں پھر تخویف دنیاوی و کم اہلک نہ قبل اور کتنی امتیں اہلک ہم نے الگ کی ہیں قبلهم ان سے پہلے قرن یہ وہ اسی کم کے ساتھ متعلق ہے اور کتنی جماعتیں اور کتنی امتیں ہم نے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے ہم اشد منہ ہم بدشن وہ زیادہ سخت تھے منہ ہم ان موجودہ لوگوں سے بدشن پکڑ میں یعنی ان کی طاقت بہت زیادہ تھی فنک کبو فل اور وہ پھرے تھے فل شہروں میں یعنی انہوں نے وہ شہروں میں پھرے تھے اور وہ شہروں میں گومے تھے اور انہوں نے شہر وہ تالاش کیے تھے یعنی ان کی بڑی طاقت تھی اور بڑی قوت تھی فنک کبوف البلاد بس انہوں نے چھان مارا تھا شہروں کو فنک کبوف البلاد شہروں میں وہ پھرے تھے اور گومے تھے حل محیض لیکن جب اللہ نے انہیں پکڑا تو حل محیض تو آیا تھی کوئی جائے پنا یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ تھی نہیں تھی اِنَّ فی لمن کان له میں اشارہ یا تو یہ جو اقوام ہلاک کیے گئے یا تو اس میں نصیحت ہے اور یا اس صورت کی طرف اشارہ ہے لیکن عموم میں زیادہ فائدہ ہے ذالکہ میں اشارہ یہی قرآن ان نفی دال کا لذکر لمن کان لہو قلب بے شک اس قرآن میں لذکر ضرور نصیحت ہے لمن کان لہو قلب کیونکہ قرآن میں یہ واقعات بھی آ جاتے ہیں سورت بھی آ جاتی ہے تو یہ تمام اقوال کو جمع کر لیتا ہے لذکرا یقینا نصیحت ہے لمن کان لہو قلب بن شخص کے لیے کہ جس کا ہو دل کون سا دل ایسا دل کہ جو غور اور فکر کرنے والا ہو یہاں پہ قلب سے مراد تمام مفسرین کہتے ہیں کہ قلب سے مراد یہاں پہ عقل ہے ابن جریر کہتے ہیں و في هذا الموزی العقل قلب سے یہاں پہ مراد عقل ہے علامہ ابن قیم مفتاح و دار سا میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قلب سے مراد وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو جانوروں میں بھی ہوتا ہے بلکہ یہاں پہ قلب سے مراد عقل ہے یعنی اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے کہ جس میں عقل ہو اور وہ اس عقل کو بروئے کار لائے اسی لیے مفسرین کہتے ہیں لمن کان نلو قلب یا اقلوبی اس قرآن میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس میں عقل ہو اور وہ اس عقل کو میں لائے یا کہ جس کا دل ہو اور وہ اس قرآن میں تدبر کرے غور اور فکر کرے قرآن میں نصیحت ہے تو سب سے پہلے کہ جس کا دل ہو اور وہ اس دل میں غور اور فکر کرنے والا ہو اللہ کی کتاب میں یہ ایسا نہیں کہ قرآن سنے اور ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے بلکہ غور اور فکر کرنے والا ہو مومن ایسا کوئی لا نہیں ہوگا اور بے پروا نہیں ہوگا کہ وہ کسی چیز کو بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اس کا ایسا دل ہوگا کہ وہ اس دل سے تدبر کرے گا غور اور فکر کرے گا پہلی شرط دوسرا اگر کسی کا دل ہے مثلا بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کا بڑا شوق ہے اور دل بڑا چاہتا ہے کہ قرآن سیکھوں لیکن جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تو دوسری شرط دل میں ارادہ ہے دل میں نیت ہے دل میں غور اور فکر کی صلاحیت ہے لیکن او القسم آولقسما دوسری شرط اور وہ کان لگا کر سنیں یہ دوسری شرط ہے دل ہے لیکن ساتھ میں وہ کان لگا کر بھی سنے بعض لوگ کان لگا کر سنتے بھی ہیں لیکن بظاہر درس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں فزیکلی لیکن دماغی طور پر وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں اور غیر حاضر ہوتے ہیں تیسری شرط وہ ہوا شہید اس حال میں کہ وہ دماغی طور پر بھی حاضر ہو اسی لیے مفسرین شہید کا معنی کرتے وہ ہوا حاضر القلب اور وہ دماغی طور پر بھی حاضر ہو وہ ہوا حاضر القلب مراد دماغی طور پر بھی حاضر ہو صرف بدنی طور پر حاضری ضروری نہیں ہے قرآن میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جس کا دل ہو یعنی جس میں عقل ہو ایسی عقل ایسا دل کے جو غور اور فکر کرنے والا ہو دوسری شرط قرآن کو کان لگا کر سنے اور تیسری شرط وہ ذہنی طور پر بھی حاضر ہو بعض لوگ کہتے ہیں دل بڑا چاہتا ہے لیکن قرآن سنتا نہیں ہے اور بعض یہ دونوں شرائط اس پر عمل کر لیتے ہیں لیکن جب کل کو میرے سامنے بیٹھتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کا مطلب بیان کرو فلاں صورت کا مقصد بیان کرو تو اس سے پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں تو ان, ان ان کا معلوم کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے گزشتہ دنوں ہماری ایک شاگرد ہے تو وہ اس کا ایک درس جو ہے تو وہ میں سن رہا تھا تو بہت سارے جگہوں میں جب وہ مانا وہ کر رہا تھا وہ شاگرد ہمارا تو بہت ساری جگہوں میں وہ, وہ مانا کر رہا تھا کہ جو مانا سرے سے میں نے کیا ہی نہیں ہے حالانکہ اس پہ امرت کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا بیکار شاگرد ہے اس سے کوئی کچھ بھی نہیں بننے والا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جس جس شاگرد کو اپنے استاد کے مانے پر اعتماد نہ ہو تو یہ شاگرد اس سے کچھ نہیں بننے والا تو میں نے اسے اسی سرد خانے میں ڈال دیا کہ چلو ٹھیک ہے اچھا ہوا اور کبھی کبھی ہم سن لیتے ہیں بادشاہ شاگردوں کو تو بعض ایسے ہوتے ہیں اسی طرح بادشاہ شاگردوں سے ہم پوچھتے ہیں جیسے کبھی میرے دفتر جو ہے تو وہ آ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں تو بعض بات سے پوچھتا ہوں کہ درس پڑھا رہے ہو تو جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں درس نہیں پڑھاتا اور سال ہا سال یہاں پہ ہو چکے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ بچی صرف ثواب کے لیے آتا ہے ہمیں ایسے بندے ثواب والے نہیں چاہیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو قرآن کو سنے اور قرآن کا پیغام آگے پہنچانے والے ہوں ایک بندہ ہو لیکن کام والا بندہ ہو ہمیں یہاں پہ یہ نمبر بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایک بندہ چاہیے لیکن کام والا بندہ ہو اور بعد سے میں پوچھتا ہوں کہ فلاں صورت کا مقصد بتاؤ تو پھر وہاں پہ خیر خیریت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بھی کچھ نہیں بننے والا ہمیں کام والے بندے چاہیے وہو ہوا شہید اور اس حال میں کہ وہ حاضر القلب ہو دماغی طور پر بھی حاضر ہو یہ آیت میں ایک معنی وہ یہ ہے کہ قرآن میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان تین شرائط پر وہ عمل کرتے ہوں دل ہو دل میں آکل ہو یعنی آقل ہو اور اکل بھی یعنی قرآن میں غور اور فکر کرنے والا دل ہو ارادہ ہو نیت ہو لیکن ساتھ میں قرآن کو کان لگا کر بھی سنے اور تیسرا یہ کہ دماغی طور پر بھی حاضر ہو ایک یہ دوسرا اس میں مفسرین یہ قول بھی کرتے ہیں کہ آیت میں اصل میں دو گروہ مراد ہیں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک بڑا بیدار دل دیا ہوتا ہے یعنی ان میں خود غور اور فکر کرنے کی صلاحیت وہ موجود ہوتی ہے تو اس میں اشارہ لمن کان لہو قلب ان میں ہے یعنی بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو خود غور اور فکر کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ نہایت کم ہیں اسی لیے درمیان میں او ڈالا ہے اور یہ دوسرے گروہ کی طرف اشارہ ہے دوسرا گروہ جن کی اکثریت ہے وہ کیا ہے او القسمع شہید کہ جو کان لگا کر سنے اور وہ دماغی طور پر حاضر ہو یعنی توجہ سے سنے لوگ دو قسم پر ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایسی بصیرت دی ہوتی ہے کہ وہ حق کو پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی کو سنے ہوئے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے کم ہوتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو خود تمیز نہیں کر سکتے حق اور باطل کے درمیان اسی لیے انہیں دوسرے کو سننا پڑتا ہے اور اس میں بھی توجہ وہ ضروری ہے اور یہ زیادہ طور پہ یہی لوگ ہیں او القسما شہید اور یا کان لگا کر سنے وہ شہید اور یہ حاضر القلب ہو دماغی طور پر حاضر ہو سورہ ملک آیت نمبر 10 میں بھی انہی دو قسم کے لوگوں کا وہاں پہ بھی ہم یہ دونوں معنی کریں گے اور وہاں پہ بھی یہ دونوں گرو آئیں گے وقالو لو کننا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير کاش کے ہم نے سنا ہوتا اللہ کی کتاب کو حتی کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھایا ہوتا اور یا کاش کے ہم نے سنا ہوتا اللہ کی کتاب کو یا ہم نے سمجھا ہوتا اللہ کی کتاب کو ما کننا فی اصحاب اصحب تو آج جہنم میں نہ ہوتے وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے جب اس سے کہیں گے جب سوالات پوچھیں گے اور یہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ ہا ہا لا ادری مجھے کچھ بتا نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ فرشتہ اس سے کہے گا لا دریت ولا تلیتا محدثین اس کا بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ لا دریتہ کہ نہ تو خود سمجھنے کی صلاحیت تھی تم میں کہ قرآن کو خود سمجھتے ولا تلیتا اے ولا اتبعت مے یدری اور نہ تم نے اس شخص کی تابداری کی کہ جو سمجھتا تھا تو تمہیں بھی وہ سمجھا دیتا یعنی نہ کسی اور کے پیچھے حق پرس کے پیچھے چلے تھے اور نہ خود سمجھنے کی صلاحیت بعض لوگ نہ خود سمجھتے ہیں اور نہ کسی اور علامہ ابن قیم نے عیسائیت پر مفتاح و دار سعدہ میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے اسی طرح امام سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں عیسائیت کے تحت انہوں نے بھی بڑی بڑا اچھا کلام کیا ہے ان فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ بے شکس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے کہ جس کا دل ہو او اَلْقَ سَمْعَا یا وہ کان لگا کر سنے وہو شہید اس حال میں کہ وہ دماغی طور پر بھی حاضر ہو وجا سکر ہوشی موت کی بالحق حق کے ساتھ اور اس سے کہا جائے گا ماکن تمن ہو تحید کہ یہ وہ موت ہے کہ جس سے تھے تم بھاگنے والے اور پھونکا جائے گا سور میں اور کہا جائے گا ذال کا یوم یہ وہ دمکی کا دن ہے اور آ جائے گا ہر ایک نفس محا اس کے ساتھ ہوگا سائیکن ایک ہانکنے والا وشہید اور دوسرا گواہی دینے والا فرشتہ اور اس سے کہا جائے گا کہ تحقیق تھے تم فی غفلتن غفلت میں مہادا اس دن سے تو ہم نے اٹھا دی تم سے تمہارا پردہ تو تمہاری نظر آج کے دن حدید نہایت تیز ہوگی لوہے کی طرح اور کہے گا اس کا دوست یعنی وہ فرشتہ ہا یہ وہ شخص ہے یا یہ وہ عمل ہے لدیا میرے پاس تیار اور پھینک دو ڈال دو اسے ہر ایک بڑا انکار کرنے والا عنید اور اعنات کرنے والا مخالفت کرنے والا کہ جو منع کرنے والا تھا خیر سے توحید سے قرآن سے یا مال کو معتدن حد سے تجاوز کرنے والا مریب شک کرنے والا اور اوروں کو شک میں ڈالنے والا یہ وہ تھا کہ ٹہراتا تھا اللہ کے ساتھ مددگار اور شدید تو ڈال دو اسے ڈال دو اسے سخت عذاب میں تو کہے گا اس کا دوست یعنی وہ شیطان رب بنائے ہمارے رب ما ہوں میں نے اسے گمراہ نہیں کیا میرا اس پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا <تصفح> <تصفح> لیکن تھا یہ دور کی گمراہی میں خود قال تو کہے گا اللہ لا تخت سیمو لدیا مت جھگڑو میرے پاس اور تحقیق میں نے بھیجا تھا تمہیں بالوعید ڈراوا نہیں بدلی جاتی بات لدیا میرے پاس اور نہیں ہوں میں کچھ ظلم کرنے والا کسی بھی بندے پر جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی حل میں مزید کہ کیا اور ہے کیا مزید ہے اور قریب کی جائے گی جنت متقین پرزگاروں کے لیے غیر بعید اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوگی ہادمہ توادونہ اور یہ وہ جزا ہے یہ وہ بدلہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لیکل اوا ہر ایک رجوع کرنے والے کے لیے حفیظ حفاظت کرنے والا کہ جو ڈرا مہروبان ذات سے بلغے بن دیکھے اور وہ آیا بے قلبنیم رجوع کرنے والے دل کے ساتھ انابت کرنے والے دل کے ساتھ اور داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں بے سلام سلامتی کے ساتھ اور یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے لہما شا ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو یہ چاہیں گے فیح ان جنتوں میں اور ہمارے پاس مزید نعمتیں ہیں اور کتنی امتیں ہم نے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے اور وہ زیادہ سخت تھے منہم ان سے بدشن پکڑ میں فنقبو فی اور وہ گھومے پھرے تھے فی بستیوں میں لیکن جب اللہ نے پکڑا تو حل من محیز تو آیت ہی کوئی جائے پناہ پناہ کی کوئی جگہ تھی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے کہ جس کا دل ہو اور وہ بھی دل عنابت کرنے والا غور اور فکر کرنے والا او قسم یا وہ کان لگا کر سنے وہ ہو شہید اس حال میں کہ وہ دماغی طور پر حاضر بھی ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین